اللہ سعید نالا علاق کی ایک ہنسی شفت لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفی آئے، کفر کے اندھیروں میں رہی کل مختوم ایپسوڈ اولین رہروان اسلام یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط تعلق تھا یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور قید کو پسند کرتے ہیں آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ کی عظمت جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا چنانچہ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی یہ اسلامی تاریخ میں سابق کے وصف سے مشہور ہیں ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت قدیجہ بن تقویل، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ بن شراحی آپ کے چچرے بھائی، حضرت علی بن ابھی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہیں یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے وہ بڑے ہر دل عزیز نرم کو پسندیدہ کسال کے حامل باخلاق اور دریا دل تھے ان کے پاس ان کی مرت دور اندیشی تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی ان کی کوشش سے حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت بن ابی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مجمعین یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے اس کے بعد امین امت حضرت ابوبید عامر بن جراح ابو سلمہ بن عبد الاسد مخظومی ان کی بیوی ام سلمہ ارقم بن ابی مغزومی عثمان بن مضمون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور اور عبیدہ بن ہارث بن, بن, بن زید ادوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت قطاب ادویا اور قباب بن ارد تمیمی جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت تی امیس قالد بن سعید بن آس اموی ان کی بیوی امینا بنت قلف اور ان کے بھائی امر بن سعید بن آس ہات بن حارث حجمی اور ان کی بیوی فاطمہ بنتے مجلل اور ان کے بھائی حتاف بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بن تیسار اور ان کے ایک اور بھائی ممر بن حارث مطلب بن اظہر زہری اور ان کی بیوی رملا بنتے بن بن مسلمان ہوئے قبیلے قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے قریش کے باہر سے جو لوگ پہلے پہل اسلام لائے ان میں سر فہرست یہ ہیں عبداللہ بن مسعد حضلی مسعد بن ربیہ قاری عبداللہ بن جہش اسدی ان کے بھائی احمد بن جہش بلال بن ربا حبشی سحیب بن سنان رومی امار بن یاسر ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہرا رضی اللہ عنہم اجمعین عورتوں میں مسکورہ عورتوں کی علاوہ جو پہلے پہل اسلام لے آئیں ان کے نام یہ ہیں ام ایمن حبشیہ حضرت ابباز بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل بنت حارس حلالیہ اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ کی صاحبزادی حضرت اسمہ. یہ سب سابقین و اولین کے لقب سے معروف ہیں تلاش و جستجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر ایک سو تیس تک پہنچ جاتی ہے لیکن یہ بات پورے تیقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاقر بھی ہوئے تھے ابن ساخ کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئی یہاں تک کہ مکے میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھی ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جازب قلب نغمگی ہوتی جو اس پر سکون اور رقط فضا کے اہن مطابق ہوتی پھر ان آیتوں میں تسکی نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی نماز ابتدا جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام واقع میراد سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی حارث بن اسامہ نے ابن لہیا کے طریق سے موصلن حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدان جب وہی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے برا بن آزم اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ اولین فرائض میں سے تھی ابن شام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ کرام نماز کے وقت گاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں یہ عبادت تھی جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کا حکم کا پتا نہیں چلتا البتہ وہی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے تھے تسکیہ نفس کی رغبت دلائی جاتی مکاری میں اخلاق پر ابھارا جاتا جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے ایسے بلیغ باز ہوتے تھے جن سے سینے کھل جاتے روحیں آسودہ ہو جاتی اور اہل ایمان اس وقت کے انسانی معاشرے سے الگ ایک دوسری فضا کی سیر کرنے لگتے یوں تین برس گزر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف افراد تک محدود رہا مجموعوں اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن اس دوران وہ قریش کے اندر کاسی معروف ہو گئی مکے میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا بعض نے کسی کسی وقت نکیر بھی کی اور بعض اہل ایمان پر سختی بھی ہوئی لیکن مجموعی طور پر اس دعوت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا نہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھلی تھی دوسرا مرحلہ کھلی تبلیغ اظہار دعوت کا پہلا حکم جب مومنین کی ایک جماعت اقوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کو اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی تو وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رخ کریں اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالی کا یہ قول نازل ہوا انیر اکربین آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو ڈرائیے شعرا کی آیت ہے اور اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسا علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرون اور قوم فرون سے نجات پائی اور فیرون و آل فیرون کو غرق کیا گیا بل دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسا علیہ السلام فرون اور قوم فرون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعی اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلن کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکزیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً پرون اور قوم ترون کے علاوہ قوم نوح آگ سمود قوم ابراہیم قوم لود اور اصحاب العکا کے انجام کا بھی ذکر ہے اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تغذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دو ہوں گے نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا جٹلانے والوں کا نہیں اللہ محمد والا آل اللہ آل سل پیشکش سبسکرائبر ٹیم